الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الفحيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه سبحان الذي أقرى بعضه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأفقل الذي دارنا حوله لنريه من آياتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اس کے کچھ عرصہ اللہ سلخانہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شرف سے نوازا کہ جو کسی اور کو نہیں ملا یعنی مستد یافتہ میں تمام طرح دیام صلوات اللہ علیہ علی بجمانی کو جمع کیا گیا اور ان کی امامت آپ کے ذمہ سونپی گئی اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر سدرا کو تک اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشاہدات فرمائے اللہ سبحانہ محبت اعلیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور سورہ بقارا کی آخری آیات یہ تحفے میں دی انبیاء کرام رام اللہ علیہ مجمعین سے ملاقاتیں بھی ہوئیں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب پیش آیا اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ہیں امام صبری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جس سال آپ کو نبوت دی گئی اسی سال آپ کو معراج ہوا امام نووی اور امام قرطبی کا کہنا ہے کہ نبوت کے پانچویں سال بعد پانچ سال بعد چھٹے سال نبوت کے آپ کو مہراج ہوا اسی طرح علامہ منصور پوری سید سلمان ہمارے بڑے صغیر پاکو ہند کے نام پر تیرت نگار ہیں یہ بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ نبوت کے دسویں سال ستائیس رجب کو محراج ہوئی اور اسی طرح اور بھی کئی اخوال ہیں کہ ہجرت سے سولہ مہینے پہلے یعنی نبوت کے بارہویں سال معج کا واقعہ ہوا ماہ رمضان میں اور ایک اور یہ بھی ہے کہ ہجرت سے ایک سال دو ماہ پہلے یعنی نبوت کے تیرویں سال واحد محرم میں معراج کا واقعہ ہوا اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے یعنی نبوت کے تیرہویں سال بہرحال یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سے درست کیا ہے کوئی خاص دلیل موجود نہیں لیکن کچھ تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے جس سے معراج کا زمانہ معلوم ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ملک میں سیدہ فریجہ تعلی کی وفات نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہو چکی اور نمازیں فرض ہوئی ہیں معراج کی رات اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عال کی وفات رمضان مبارک میں ہوئی نبوت کے دسویں سال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ہی یہ واقعہ معراج ہوا ہے نبوت کے دسویں ساتھ معراج کے بعد اور پھر اگر قرآن مزید و قرآن عمیر کے اسلوب پہ غور کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تبحان اللہ اسرا مسجد الحام الدی بات نہ ہو من, من آیا کہ ہم نے وہ برکت ہے کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد افصا تک سیر کروائی تاکہ اس کو بھی نشانیاں دکھائے تو اس اسلوک سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راج کا واقعہ مکھی دور کے بالکل انتہا بالکل آخر میں ہوا ہے لیکن اس کی تاریخ کیا تھی مہینہ کیا تھا سن کیا تھا اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج کی تاریخ سے متعلق شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا اگر کوئی شریع حکم اس تاریخ سے متعلق ہوتا تو یقیناً اس کی تاریخ کو محفوظ رکھا جاتا, جاتا جیسے عید ای عید الاضحیٰ عید الفطر ان دنوں سے متعلق شرعی احام نے ان کی تاریخوں کو محفوظ رکھا گیا اور اس کو ذکر کیا گیا عید الفطر شوال الا اور عید الضحی عید الحجا ہو حج جو میں آ رہا نوز الحو جس تاریخ سے متعرف کوئی شرعی حکم ہوتا ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں چونکہ واقعہ معراج کے جو اقدامات ہیں معراج کے موقع پر جو حکم ملے مسلمانوں کو یا عقیدے کی جو باتیں مسلمانوں کے سامنے آئیں ان کا تعلق ماہو سال سے نہیں بلکہ مسلمان کی ساری زندگی کے ہر دن اور ہر رات کے ساتھ ہے اس خاص دن یا اس خاص رات سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شریک نہیں اس لیے صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مزنعین نے اس تاریخ کو ضبط کرنا اسے بیان کرنا اسے یاد رکھنا لوگوں کو بتانا ضروری ہی نہیں سمجھا وہ بڑے سادہ قسم کے لوگ تھے کہ جس کام کی ضرورت نہیں کوئی فائدہ نہیں اسے یاد نہیں رکھتے اس کا ذکر کرنے کیا کرتے تھے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لیکن اکثر کی تاریخیں معلوم نہیں ہیں اکثر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابارنی اور یہ اقامی اوقات کو کس تاریخ کو کس نہیں ہے کوئی پتہ نہیں جب وفایات کی تاریخوں کو یاد رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو جن جن کی وفات کی تاریخ معلوم کرنا اور یاد رکھنا ضروری تھا وہ سب بیاں سب محفوظ رکھیں تب یہ قریب سب وباد علی نصرت کی وفات کب ہوئی تاریخ محفوظ ہے کیوں اس لیے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں دین کا ہے اس کے بعد کا کوئی واقعہ دین کا حصہ نہیں بنے گا ابو بکرو لبرو اسمان و حیض اللہ ابا بجوانی اور بیشتر صاحبہ کے رام رضوان و باہی علیہ کی وفایات کی تاریخیں سان مہینے معلوم ہیں کیوں تاکہ پتا چلے کہ ان سے علم لینے والے اور ان سے حدیث روایت کرنے والے کون کون لوگ ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات میں پیدا ہونے والا کہے کہ میں نے پورا صحابی سے یہ روایت سنی ہے ان کی تاریخوں کو محفوظ رکھا گیا اور پھر صحابہ کلام کے بعد جو اگلا سلسلہ شروع ہوا تھا میری کا ان کی تاریخیں پیدائش بھی اکثر کی محفوظ رکھی گئی تاکہ <تصال> اس کی تاریخیں پیدائش اور صحابہ کی تاریخیں اور ساتھ ہوگی تو سڑک کی صحت اور ضرورت قائم ہو سکے اور اس کے بعد جو جو لوگ اللہ کے دین کو پھیلانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو بیان کرنے اور سیکھنے پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے ان سب کی وفات کی تاریخیں اور ان کی پیدائش کی تاریخیں اور ان کی زندگی کے حالات کتابیں بھری پڑی مجھ کو ضرورت تھی جس چیز کی اسے محفوظ رکھا جس کی ضرورت نہیں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی دب و دوری کی گئی سب سیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھا مخا تو کہا واقعہ واقع بھی اس قسم کا یہ ایک واقعہ ہے اس کی تاریخ کا شریعت کے ساتھ شری یا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں شریعت تو تاریخوں کے معاملے میں بڑا عجیب طریقہ اختیار کرتی ہے کبھی کسی تاریخ سے متعلق کوئی خاص شری حکم ہوتا ہے پھر بھی حکمت کی وجہ سے اس تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا قدر لہلاث القدر رمضان کی آخری پانچ تاخ راتوں میں سے کوئی ایک ہے آخری پانچ تاخ راتیں ان میں سے کوئی ایک ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے لہلاس الفر بزن وہ کون سی ہے اکیس تیئیس پچیس ستائیس یا ستر پانچوں میں سے کون سی کوئی معلوم نہیں کیوں اس کا بھی فائدہ ہے کہ لوگ اس کی تحریر اور تلاش میں محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنا عبادت پر اللہ لا محنت کریں ایک رات بالو ہوتی تو اسی رات لوگ سارا بوٹ لگا دیتے اب پانچ راتیں تاکہ ہم رات زیادہ سے زیادہ غور اور شوق کا مظاہرہ کریں اور ان کے ناماواز نیکیوں سے بھرتے چلے جائیں تو بہرحال واقعہ جہراج کی تاریخ یہ تو معلوم نہیں لیکن اس میں جو واقعات رونما ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشاہدات تھے وہ سارے کے سارے محفوظ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نیاٹ ہوا تو ایسے مکہ نے جب درست تعلیم کیا نا ان کے پاس حلال کے پیسے ختم ہو گئے پیسے کم پڑ گئے تو انہوں نے بیت اللہ پورا تعمیر نہیں کیا بلکہ کچھ جگہ چھوڑ دیں اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منڈیر کی بنی ہوئی ہے اس کو حکیم کہتے ہیں وہ جگہ در حقیقت بیت اللہ کا حصہ ہے یہ جگہ انہوں نے چھوڑی تھی اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا خرچہ نہیں تھا اس کو مکمل تعبیر کرنے کے انہوں نے خانہ کعبہ کوئی چھوٹا کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکا پتہ کیا تو فرمایا سیدہ رضی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اگر صحیح قوم چاہے ریت سے نئی نئی نکل کے اسلام کی طرف نہ آئی ہوتی یعنی یہ پرانے مسلمان ہوتے اور دین کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوتے اسلام اس کے اندر رج بخ چکا ہوتا تو میں اس کو گرا کے ادراہ بنیادوں پر اس کو کھڑا کرتا لیکن چونکہ ابھی مکہ والے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ہمارا ابھی نئے یہ کام نہیں کرتا اس کے کچھ ہفتے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالی عن کا جب دور آیا تو انہوں نے اس کو گرا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی ویسے خانہ کا بات آئی لیکن دوسری طرف حجاج نے جب غلبہ پایا عبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ختم ہوا تو اس نے کہا کہ ہم بیت اللہ کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو اس نے پھر دوبارہ اسی جہلیت والی بنیادوں پر ہی بیت اللہ کو تعمیر کر دی بعد میں اس کو بتایا گیا کہ آخر عبداللہ بن زبیر علیہ اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس لیے عبد اللہ بن زبیر علی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تو پھر حجاج کو بڑا افسوس ہوا کہنے لگا کہ مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں اس بنا کو ختم نہ کرتا ہاتھ وہ ضرور لیکن مؤمن تھا مسلمان تھا آج بھی کاغذ اسی حجاج کی تاغیر پر کھڑا ہے اس کے بعد اس کو گرا کر تعمیر نہیں کیا گیا اسی کی وہ لےپا کوشی کرتے رہتے ہیں لیکن ہے اسی جگہ وہ جو جگہ باقی بچی ہوئی ہے بیت اللہ کی جس کو حکیم کہا جاتا ہے نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں لایا گیا لٹایا گیا اور میرا سینا حلق سے ناف تک چاک کیا گیا اور پھر میرا دل باہر نکالا پھر ایمان اور حکمت سے لبریز ایک سونے کا کھانا ٹرین وہ لایا گیا اور میرا دل دھویا گیا اور پھر وہیں رکھ کر اسے بند کر دیا گیا اس شب صدر کا واقعہ دو مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ کی رات اور ایک مرتبہ بچپن میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ مسا رضی اللہ تعالی کے گھر تھے خیر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خچر سے چھوٹا اور گدے سے بڑا جانور لایا گیا سفید رنگ کا نام تھا اس کا برا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نکاح جاتی تھی چھلانگ لگاتا اور وہاں پہنچتا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی حدے دے گا اس کی ایک سلام ہوتی اتنا صبح کرتا فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس لایا گیا تو وہ شوخی کرنے لگا اس طرح جانور تھوڑے سے بلکتے ہیں اور مکری کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام وسلام نے اسے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے زیادہ باعزت کوئی بھی تجھ پر سوار نہیں ہوا یعنی کوئی ایسا شخصی آج کا تجھ پر سوار نہیں ہوا جو اس شخصیت کی نس اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ باعزت ہو یہ سب سے معزز سواری ہے یہ جب سرمزی کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور مجھے وہ لے اڑا کے میں مسجد یوتا میں پہنچ گیا اور براک کو ایک جگہ باندھ دیا گیا جہاں وہ دوسرے انبیاء کی سواریاں باندھا کرتے تھے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے میں پسیف احمر کے پاس سورخ ٹیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے موسا علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ قبر میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے گزرتے ہوئے ہی دیکھ رہے ہیں قبر کے اندر <سؤال> مرغزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر مزے کی بات دیکھیں کہ یہ خراق سے پہ پہ پہنچتے ہیں موسا آگے سراب اور شراخ کو جو نماز پڑھتا چھوڑ گئے تھے ان سے پہلے مختلف میں پہنچے ہوئے اور پھر امبیا کی امامت کروا کے یہ تیری کے ساتھ اوپر چڑھتے ہیں آگے وہی امبیا جن کی امامت کروائی تھی وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے یہ ایسے عروب ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتے اس کو کہتے ہیں معجزہ معجزہ یعنی عقل کو آج کر دینے والا جو بندے کی عقل میں نہ آئے سمجھ میں نہ آئے کہ کیسے ہو گیا انسانی کنواں قوت انسانی اس کام کو سر انجام دینے سے قاصر ہوں آجز ہوں اسے کہتے ہیں برجے کا اب مسجد حرام سے مسجد اقسہ جانا یہ کوئی معذرہ تو نہیں ہے جو مرضی پیدل چلے تب بھی پہنچ جائے گا سواری پہ چلے تب بھی پہنچ جائے گا اڑ کے جائے ہائی جہاز پہ تب بھی پہنچ جائے گا کوئی مشکل کام نہیں مرحلہ کیا ہے کہ اس دور میں جب اس قدر سوخ اور ساتھ سواریاں نہیں تھی رات ہی رات میں مقصد حرام سے مقصد اکساں تک پہنچنا یہ معجزہ ہے خیر انبیاء کرام سے ملاقات کے لیے پھر آسمانوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تو وہاں تمام امبیا موجود تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی امامت کروائی دو رقم نماز پڑھائی اور جب میں باہر نکلا تو جبریل میرے پاس دو برتن لے کے آئے ایک شراب کا اور ایک دودھ کا تو میں نے ان میں سے دھوپ والے برتن کا انتخاب کیا اور دودھ پیا تو جس پر جبریل امیل نے کہا تمام تاریخ ہیں کہ جس نے آپ کو فطرت کے لیے ہدایت دی کی آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے دودھ کو چنا ہے اور اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی فرماتے ہیں کہ پیا کی عمت کے بعد وہاں سے مجھے سیڑھی کے ذریعے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا جبری نے امین مجھے آسمان دنیا پر لے کے آئے اس کا دروازہ کھلوانا چاہ تو پوچھا گیا کہ کون ہے گیا کہ جبریل پھر سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ کہ بلایا گیا ہے کہ ہاں انہیں داخلے کی اجازت ملی اور کہا گیا خوش آمدید مرحبا اچھی کچری کابری ہوئی اور کہتے ہیں کہ وہاں میں پہنچا تو میں نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو دیکھا جبریل امین نے کہا یہ آپ کے والد آدم ہیں علیہ سلاۃ والسلام سلام, سلام کیجیے سلام کہا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا اے نیک نبی اور نیک بیٹے خوش آمدی پھر مزید جبریل امین نے تعارف کروایا اور کہا کہ یہ آدم ہیں اور ان کے دائیں جانب جو ہیں یہ ان کی اولاد اور ان کی روحیں ہیں اور بائیں جانب بھی دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانے والے جہنمی جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنستے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو بم کی وجہ سے رو پڑتے یہ روایت صحیح بخالف ہے پھر فرماتے ہیں کہ وہ جبرین امین اوپر کی جانب لے کر نکلے ہٹا کے دوسرے آسمان پر جا پہنچے دروازہ کھولا گیا اندر پہنچا تو وہاں یقیا اور عیسیٰ علیہ عیسا کو دیکھا وہ دونوں بھائی ہیں یقیا اور عیسیٰ عیسا تو اور مجھے بتایا گیا کہ یہ یقیا اور عیسیٰ ہیں انہیں سلام کیجیے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دے کر کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید آسمان پر لے کے چڑھے تو وہاں پر بھی خوش آمدید کہا گیا دروازہ کھولا گیا وہاں پہ یوسف الحسلات و سلام کو دیکھا جبریل امین نے ان کا تعارف کروایا انہیں سلام کہا انہوں نے بھی مرحدہ کہا آپ نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلاط کو دیکھا انہیں تو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے وہ بہت حسین تھے اتنا ٹکڑا یہ صحیح بخاری کا ہے صحیح مسلم کا یہ مختلف تحاد کی روایات جمع کر کے ترتیب کے ساتھ آپ کو بتا رہا فرماتے ہیں پھر جبریل امین اوپر لے کے چڑھے حد کے چوتھیا پر پہنچے اور دروازہ کھولا گیا خوش آمدید کہا اور میں نے وہاں پر ادریس علیہ سلات و کو پایا جدریس نے ان کا تعارف کروایا ان سے سلام ہوا انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور کہا نبی اور بھائی کو خوش آمدید پھر وہ مجھے اوپر لے کر چڑے پانچویں آسمان پر تو دروازہ کھولا گیا مرحبا کہا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی تشریف آوری کتنی ہی اچھی ہے پہنچا تو ہارون علیہ السلام ملے اور انہیں سلام کہا انہوں نے بھی مرحبا کہا پھر چھڑے آسمان پر پہنچے تو وہاں منسا علیہ السلام ملے ان کے ساتھ وات سلام ہوئی آگے بڑھے تو منسا علیہ السلام روئے لگے ان سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان کو نبی بنا کر بھیجا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے بھی زیادہ جنت میں داخل ہوں پھر وہ مجھے ساتھ میں آسمان پر لے کر گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے بتایا گیا جبرین اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلا مرحبا کہا گیا اندر پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام ملے جبرین نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں انہیں سلام کیجیے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے کہا نیک بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدی مرحبا پھر مجھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت سرخیز ہے اور پانی بڑا میٹھا ہے لیکن جنت چٹیل ہے اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الد اللہ اور اللہ اکبر ہے یہ روایت جامع سرمدی کی ہے حسن درجے کی یعنی یہ کلمات کہنے سے جنت میں درخت رکھتے ہیں سبحان اللہ اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر فرماتے ہیں پھر میرے سامنے بیت المعمور پیش کیا گیا میں نے اس کے متعلق جبری امی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور یعنی فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے اس جگہ روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اور جو ایک مرتبہ یہاں نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی یہ صحیح بخاری کے ہے اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں ابھی کر کے نکلتے ہیں تو دوبارہ پھر باری نہیں آتی اور مسلسل یہ کام جاری اور ساری فرماتے ہیں میرے سامنے فضرت المتحا کو ظاہر کیا گیا اس کے حل حجر مقام کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور اس کے پتے ہاتھی کے کاموں کی طرح بڑے تھے اور میں نے وہاں چار نہریں دیکھیں دو پوشیدہ اور دو ظاہری ان کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ دو پوشیدہ نہریں سیحان اور جیحان ہان جنت کی ہیں اور دو ظاہر نہریں نیل اور خوراک یہ ایک یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت میں فل کو امل باتران فل کو فلسبی دو ظاہر دریا جو ہیں ظاہر نہریں وہ نیل و قرات ہیں اور جو دو باطن ہیں وہ کوثر اور فلسبیر کے دریا بہرحال فرماتے ہیں پھر میں نے سدا پر منتہا کے قریب قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی جہاں فرشتے لوہے محفوظ سے اللہ کے فیصلے نقل کرتے ہیں اور یہ اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کی قلموں کے بیاق وقت چرنے کی آوازوں سے ایک کہاں سچ جاتا ہے شریر یہ اخراجات نبی شریر یعنی کہ قلموں کے چرنے کی آواز یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدراپل ملتا ہاں تک پہنچے اوپر عرش پہ نہیں گئے کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر پہنچا کے احادیث میں معراج سدراپل مستحا ہاں تک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے اس سے نیچے نہیں جاتے اور نیچے سے جو چیز اوپر چڑھتی ہے اس سے اوپر نہیں چڑھتی انتہا انتہا کی بیری سدرا بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وسلم کو, نبی کو بھی نہیں دیکھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھا بلکہ ایک صاحب کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغرگیر ہوئے لیکن یہ ساری باتیں فضول اور بے بنیاد ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وہ قبیر نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی اور اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ وثیفیر اور وہ خوب باریک بین خوب جاننے والا ہے دنیا میں دنیاوی زندگی میں جانتی آنکھوں سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھتا رہے آخر میں تو لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ جو ہوئی جوہر جننا زیادہ اس دن کچھ چہرے پرو تالا شادہ و فرحاں ہوں گے اور وہ اپنے رب تعلیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے اہل حد کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دیدارے باری تعلی ہوگا اللہ سبحانہ خیا ہوا کا دیدار جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ کرواتے ہیں کہ تم اپنے رس کو ایسے دیکھو گے جس طرح چودونی رات کے چاند کو دیکھتے ہو پلتو مونفی ہو یسی ہی کیا چودویں کا چاند دیکھنے میں تمہیں کسی بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساری دنیا دیکھے چودھویں کے چاند کو کوئی یہ نہیں کہے گا ہٹو بچو پیچھے ہٹو مجھے دیکھنے دو کوئی ضرورت ہی نہیں ایسے اللہ تعالیٰ کا ادارہ ہوگا اور سارے اپنی اپنی جگہ پر ہی اللہ تعالی کو دیکھیں گے اس طرح چاند کو دیکھنے میں دشواری نہیں ہوتی ایسے اللہ کے دیدار میں دشواری نہیں ہوگی یہ قیامت کو ہوگا دنیا میں نہیں امر مین سی راش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے بہت بڑا پوحسان باندھا ہے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لطیف الفبیر یہ آیت پیش کی المؤمنین سعید عائشہ رفیع تعالیٰ جب یہ تریمنی کے اندر ایک خلیف ہے وہ صحیح ہے اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رات کو نیند میں اپنے رب کو احسن خوبصورت شکل میں دیکھا اللہ نے مجھ سے سوال کیا اعلی. مداء اعلی، کس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں دکا. اللہ سبحانہ پتا نے اپنا ہاتھ میرے چینے میں رکھا میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی پھر اللہ نے سوال کیا اور جب اللہ نے ایسے کیا تو میرے لیے سارا کچھ زمین و اچھا کے درمیان جو کچھ کیا سارا کچھ ظاہر ہو گیا یعنی اس سوال کا کیا کیا جواب بن سکتا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے بتایا ملائے اعلیٰ جگڑتے ہیں کفارات میں میں نمازوں کے بعد انتظار کرنا دوسری نماز کا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا باوضو ہونا زیادہ پتہ چل کے مسجدوں میں جانا کھانا پلانا روایت جامعہ فرمتی میں ہے ہمارے موضوع سے مختلف صرف اتنی بات ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و شرف نے رکھا گزار بیداری کی حالت میں نہیں اور بے خواب میں نہیں ہوا خواب میں تو آپ لوگ بھی پتہ نہیں کدھر کدھر گھومتے رہتے ہیں کئی ملکوں کی شہر کرتی اور صبح پھر اسی چار پائی کے برامد ہوتے ہیں تو خاص میں یہ سارا کچھ اگر دیکھنا تھا تو یہ تو کوئی موجود والی بات نہیں ہے بیداری کی حالت میں کچھ کہتے ہیں خاص یہ میراج صرف روحانی ہوا بے روحانی خاص میراج کا کیا فائدہ ہے اور مرنے کے بعد تو سالوں کی روحیں اوپر چڑھتی ہیں نیک ہو یا بد ہاں بد کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوتے جب تک وہ ڈری جہازوں کو باندھنے والی موٹی مونج کی رسی سوئی کے سواخ میں داخل نہ ہو جائے وہ رستا سوئی کے سواخ میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا مطلب یہ کبھی جنت میں نہیں جاتا ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے نہیں ان کو پھر آخر زمین پر پٹک دیا جاتا ہے اور جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح کو آسمانوں سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس کا اندراج دلی جین میں کیا جاتا ہے اور پھر فتوا کو روپے ووفی جسا بھی اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے کچھ لوگ دلی جین سے جین کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مقام اور جگہ کا نام ہے اللہ نے کہا ماں اضرا کا ماں علی جین کتاب یہ کتاب ہے اس میں اندراج کیا جاتا ہے ماںلہ کام سجین آپ کو کس نے بتایا جین کیا ہے وہ ایک دفتر ہے مرخوب جس میں لکھا جاتا ہے تو جین اور میں اندراج ہوتا ہے میں نیب لوگوں کا جین میں بد لوگوں کا اندراج ہوتا ہے بہرحال روحانی میں راج والا جو معاملہ ہے یہ بھی نیلا ڈبوسلا ہے روح سمیت علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا پھر جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے بغل گیر ہوئے اور آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کی پکانا بابا کوئی اونا کہتا یہ کو ہیں یہ دو بابو ہیں سب جھوٹ سورت نجم کی آیات ہیں ام کو سید سہی رائے اللہ علی اللہ کو پالانا فرماتی ہوں کہ جبریل امین تھے پکانا پاو سے ہی نہیں دو مرتبہ جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا یہ دو کمانوں کے فاصلے تھے جبریل امین سے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ایک مرتبہ زمین پر دیکھا چھ سو پار ہیں اس کے اور جاتا ہے اللہ سبحانہ و ہوا کو نہیں دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ سورش میں ماں کا ما اللہ, اللہ تعالیٰ کے شان کے ہی خلاف ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرے ہاں دو طریقوں سے ممکن ہے وحی وہی بھیج کر اومی وارجاب یا پھر پردے کی اوٹ میں پردے کی اوٹ میں اللہ تعالیٰ نے کلام کی ہے آمنے سامنے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجاب نور اللہ کا حجاب نور ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو کھو دے اللہ دادا تو تو ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی جو چمک ہے اور نور ہے وہ زمین و اقبان میں جو کچھ بھی ہے سب کو جلا کے راک کر دے لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے علیہ السلام نے فرمایا تھا نا ارینی اندر اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا پہاڑ کو دیکھ لے گی سفر اگر یہ اپنے جگہ پر ٹھہرا رہا فصل کا تو مجھے دیکھ لے گا لیکن اللہ نے پہاڑ سے اور افاقہ ہوا تو کہتے ہیں اللہ مانتا ہوں میں تو یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا میں تو ابا کرتا ہوں اس طرح کے مسالے فرمایا اگر وہ اللہ سال اپنا پردہ ہٹا دے تو سب کچھ جڑ کے راس ہو جائے موسا علیہ السلام کو کو اسی اللہ نے کہا تھا تو مجھے ہرگز نہیں دے ہاں قیامت کو اللہ تعالیٰ بندوں کی کیپیسٹی اتنی کر دیں گے کہ بندے اللہ تعالی کو دیکھیں گے اس وقت یہ قوت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں ملی اور خمس احمد پانچ نوادیں دی گئی بہت سی اخواطی نصور سورہ بقلا کی آخری آیات اور تیسرا یہ انعام دیا گیا کہ جو بندہ آپ کی حدت میں سے شرک نہ کرتا ہو اس کو بخش دیا جائے گا یہ صحیح مسلم کی روایت تھی اس طرح ایک واقعہ پچاس نمازوں سے پانچ بننے والا بھی پیش آیا مشہور واقعہ ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا اکثر لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ پچاس نمازیں فرض ہوئیں تو نیچے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسا علیہ السلام نے کہا میری دھونے پڑتی تھی پچاس کیسے پڑے گا آنا جانا لگا رہا بالآخر پانچ رہنے موس علیہ السلام علیہ نے پھر کوشش کی کہ اس میں مزید تفتیف کروائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی مرتبہ میں درخواست کر چکا ہوں تفقیف کی اب تو مجھے شرم آتی ہے میں اسی پر راضی ہوں اور پانچ انوازوں کو تسلیم کرتا ہوں تو اللہ فن سال نے پکارا اور کہا میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں پر تختیف بھی کر دی ہے تو جو بندہ پانچ نمازیں پڑھے گا اس کو پچاس کے برابر اچھا ملے گا یہ روایت تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری باب المعراج میں موجود ہے اس واقعہ میں کئی ایک اخباس بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کروائے گی انبیاء کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت پر رسالت آپ پر ختم ہو گئی اور آپ کا فضل و شرف یہ سب سے زیادہ ہے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مشاہدات بھی کیے ان شاء ان کے بارے میں اور کچھ ایسی باتیں جو گہراج میں آپ نے دیکھی نہیں لیکن لوگ اس کو واقعۂ محراج بیان بنا کر بیان کرتے ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اما توفیقی اللہ بلّہ ارے ہی توقل